محمد بن المصطفى وعلى آله وأصحابه كل الصدق والصفاق <تصفيق> أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انس ور ای تد خلون ففیدین افواج سب ان کا نباب آ منت بلا سد اللہ ہُو مولا ن لہ مد کر سول بجول کریم نلا ہو ملا منو آلئی وسل والسلام عليك يا کیا يا رسول الله والا عالقابیا سیدیا حلام عالقیا سیدی خاط مالا سہابیا مکین کلو بل منی ختمیا تم بعد اس آجز دی دعا ہے رب العالمین جلہ مجد حلقری میرے شیخ عالی مقام و صدقہ نفس و شیطان لہر شرط اپنی رحمت دی پناہتا فرماوے آمین حق ن سمجھنے حق بولنے حق کے اتنے چلنے اور حق دوتے ہی مرنے دی توفیق حطا آج دے خطبہ جماعت المبارک کے اندر ناچیر رات رشتہ رات یعنی دس, شبال دس شبال دی رات جو اتھے شنازرا مذاکرہ ہوا اس دے متعلق جناب نو کچھ سمجھا پہلی ارے اللہ! اللہ تبارک و تعالی جس وقت اپنی غیبی مدد فرما ہے اس وقت دے دل اللہ تعالی دے دین نو قبول کرن لگ پ اس دے اندر کسے تقریر خطاب بیان دا کوئی کمال عمل دخل نہیں ہوں حقیقت چل اللہ تعالی بھی مدد ہوتی ہے دل تق نبول کر د اس حقیقت اللہ تعالی بیان فرمایا ہے اذا اللہ جب اللہ کی مدد آئے گی اور فتح اے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں ٹولیاں دیا ٹولیاں داخل ہون گے۔ یہ تھے میرے شیخ مکرم مدد ذلہ العالی مجدد میات حاضرہ آپ نے من فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تھے لوکان دے دین دے اندر فوج دار فوج داخل ہون واسطے شرط کی رکھیے اللہ دی مدد دار اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما رہا کہ ساری مدد آوے گی تے فوج در فوج دین دی بندے داخل ہو گے یعنی اللہ تعالیٰ دسیا کہ محبوب یہ تاری محض تبلیغ نالے کم نہیں ہونا اصل ساری مدد ہی جنہیں کم کرنا تبلیغ اصا ایک ظاہری سبب بنایا ہے حقیقت ساری مدد آوے گی یہ سارے دن داخل کر کے پھر اگے فرمایا فسبح بحمد اپنے رب دی حمد کے اس دی تسبیح کرو تسبیح کا کے مانا ہوں تسبیح تسبیح دا معنی کیوں ہوتا ہے تصویر کا دا مانا دا ہوں پاکی بیان کرنا یعنی اللہ تعالی دی اے پاکی بیان کرنا کہ وہ ہر عیب تو پاک اور حمد دا کیا معنی ہوں کہ ان تعریف کرنا کہ ہر سونی صفت ہو دی ہر کمال اسی دلہ تعالی نسبی اپنی بہت پسند ہے بہت پسند ہے اس واسطے وا ذکر قرار کرار گیا سبحان اللہ و بے ہم اللہ دی تسبیح اللہ دی حمد دے نال اور یہ اس پسند فرمایا نا حقیقت چل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی محتاج ساری تسبیح دا یا ساڑی حمد دا سڈے نفس دی صفائی تزکیا ان چر ہوں نہیں جب تک اللہ تعالی تعالیٰ تسبیح حمد نہ ہو کیوں کہ یہ نفس جہا نا اس کی فطرت دے کہ ہر کمال اور خوبی دا کم اس کو جڑا ہو اے اپنے منسوب کرتا میں کیتا اور ہر شرم دا تے کا ایب کا کام جا یہ بھی کھڑا نا تے اپنے منسوب نہیں ہوتا یہ نفس دی صفت ہے فطرت ہے اس بائیمان سما کے دیکھ لو جی سڈے کول کوئی چنگا کام ہوے گا وہ جی میرے کوڑ ہوں دیر جے کو جی کوئی برا ہوے گا وہ سی تقدی جو ہوئی مڑ کے کڑا برا تقدی دے سر دین چنگا چے نقدیرے پاس نہیں بھی جانا یہ سڈے اس پلیت نفس پلیت فطرت نفس دی پلیت فطرت کامیاب ہو گیا او بندہ جن کمال خوبی اور اچھے کام نو اللہ تعالی وال کیتا اور برے نو اپنے کیتا. کامیاب ہو گیا دونوں چم ہے جو. اللہ تعالیٰ تسبیح اور حمد دا سان حکم فرمائے شاد حقیقت بھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ پسند بھی حقیقت فرمایا اور آستے ضروری بھی ہوئی ہے کہ ا ہر ایب تو پاک اس رات نو آکیے اور ہر ایب اس لبڑیا ہوا اپنے آپ کو آکیے میں تمہوں ہدیش پا کے چاہتا ہے اچھے خواب نبوت کا چھیالیس واہ حصہ یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت دی ابتدا روزہ صالحہ اچھے خواب آپ جاندے جدے سر نبیاں خواب تے وہی ہوں اللہ تعالی سبح تو کیونکہ نبوت دے ابتدائی وقت دے در آپ صلاح تعالی علیہ وسلم نو اجے اچھے خواب بخائے جاندے سن تے او پھر نبوت مبارکہ دے ابتدائی دور دا کم امت دے اندر اللہ تعالی نے جس کے کرم فرمانا ہے اسے اچھے خواب اس دینے نے ویسے ہر اچھی سفت جی وہ نبوت کا حصہ ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصل تمام اچھی صفات کا مالک نبیا منایا ہوتا ہایا نبیا صفت ہے اسی طرح باقی جہاں دنوں میں جیل چنا ان دن چ بہت خواب آ سن زیادہ تر میں خوابے یہ وا سزوں دے جہاز اڈتے ہیں مسجدوں کے مینار اتوں گزرنا چاہتے لیکن وہ جہاز جن کوشش کرتے ہیں نا مسجد کے دے مینار دین دے لنگ سکتے او مسجد دے منار دے نال ٹکر کھانے اتلا حصہ تھوڑا جا منار دا ڈک ڈگد لیکن وہ جہاز سارے تھلے ڈگ کے چور چور ہو انگریز جڑے سور ہیں نا چند چاہتے ہیں بھی اصل اسلام تو اتے اتے پرواز کر کے اسلام نو تھلے ختم کریے لیکن اسلام ٹکر کھا کے اگر تھوڑا جا مسلمان دا نقصان کر جانے لیکن تاہم یہ انت ان کے جہاز ڈگ پینے یہ نہیں ڈگنے اور اسلام اللہ تعالی دا غالب ہو جائیں منور الہ تعالی امداد اور فتح دے نار او اس وقت جناب کے سامنے ہو رہا ہے ایسا ایستا ہوں کدی وہ زمانہ وقت سی کہ گل کوئی سننا گوارہ نہیں کردہ ایک بندہ بھی اور ہر بندہ لڑن سے تیار ہوں وہ لاہور دا سارا ابتدائی وقت سر میں جی گوڑیاں ٹافیاں ویچن والے بسا چڑھ حضرت صاحب کبلا دامت برکا تمل آپ کی نگاہ مبارک نال میرے اندر شرم لحاظ بالکل یہ دنیا دا ایک مسلوئی جہاں شرم ہے جھوٹا شرم بھائی یار لوگ کی آخر گے یار بس دے اندر کوئی گل بن یہ شرم کو اتر گیا ایک جھوٹا کہ جھوٹا جہا میں جان کے جناب بسان بہ جنا لاہور چی بس جا رہی ہے ادھر بہنا کدی ادھر جی گل شروع کر دینی لوگوں آکھنا آخنا نال سفر کرو نال دین سنو تے یہ تقریبا اج تو بارہ پندرہ سال پرانی گل ہے پندرہ سال پرانی گل ہونی باؤ پھر ہوں کی سویں دو چار بندے کوئی باہے چپ کر کے آدھے سن یار گل ٹھیک پہ آد لیکن اکثریت جی پونڈا واگوں ڈڈ کے پیتا ہے نو جہان کتوں نکلا ہے لیکن الحمد حضرت صاحب کبلا کا جو ہتھ مبارک سے پچھے ڈولے نہ استقامت فرق نہ آیا اج جو وقت آ گیا کہ رات را جو منازرے واسطے مولانا محمد شوکت علی سیالوی صاحب تشریف لائے آئے سن مولانا محمد اشرف شالوی صاحب خالد سن مولانا محمد طیب ارشر صاحب خالد سن عرا حضرات جڑے تشریف لائے آ جڑے مناظر سن وہ تنظیم المدارس پاکستان پورے ملک کی طرفوں منتخب نمائندے آئے سن ساروں دا یہ خیال سی کہ تحریری طور بعد اچھ تحریر نال مناظرہ ہوئے اے ہوج تقریر نال نہ ہوئے ہو اس گفتگو ہوتی رہی بھی کی کریے کی نہ کریے کی کریے کی نہ کریے کی ولہ بنالا امر امر اللہ ان امر اللہ امر اللہ, اللہ دے دے پہلو اندازے ہو چکے نے آ میں کرنا دے کر گلنا بس فرقے کون کھلو گے وہ گفتگو نہ ہندی ہندی ہو گئی ہو گئی انہ حضرات نے حق نو تسلیم کرن دا حق ادا کرش مولانا شوقت علی سیالویر صاحب ہوں سارے مولانا نے کیونکہ انہاں حق ہک نسلیم کر لیا بس جہے غلام رسول اللہ دے کے غلام ہونا سا کوئی ساڈ اتنا کوئی پاک وغیرہ تھا پگ جیا چھ تیار ہاں کوئی ہزور دن کے بخار بس شوقت صاحب یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ایسا من گئے کہ سارا نگام غلط ہے تھی پھر متبادل پیش کرو تو کیسے چھوڑو گے میں آخیا جی او متبادل پیش کرن دی نہ ضرورت ہے نہ لوڑ جو ساڈے پاک رب العالمین امی چودہ سو سال پہلوں فرما چڑیا لم <اليومة> اکمل تلم دین اکم آج میں نے تمہارا دین مکمل کر لیا <اللہ> کر دیا ہے آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے <اللہ> کر لیا نہیں آخنا چاہیے میرے منہ چاہیں اچھا سب قد نال نکل گیا لیا نہیں لیا تو دیا بڑا فرق زمین آسمان دا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا تو مکمل ہو گیا ہے یہ مطلب ہے سان پیش نہیں کرنا جیڑا دین دیتا ہے وہ قبول کرنا ہے بس اسان انہوں لینا ہے قبول کرنا یہ نہیں بھی اصا پیش کرنا ہے کوئی نو شہ بنانی ہے توبہ توبہ توبہ ہو بہت سڈا نبی نبیوں دا سردار ہوئے ہوے تو پھر فر اسان کون کہ اتنا مردود کوئی اپنی طرفوں پیش کریے یا تو آکیے کہ سرکار کمی گئے چانوں کافر مارے یو دیا اتوں مارے آئے کہ ہوں اسان بائیمانہ دن چاہ چڑیا کہ تا نبی تمہیں کچھ نہیں دے گیا تو سا میرے کو لو اتوں کافر ہوئے ہیں تو مرتد ہوئے نبی سان سارا کچھ د گیا اے بن کے چڑھ بیٹھے یہ گلا میں الفاظ کلمات استعمال کر رہا یہ تو تشریح میں استعمال کر رہا اس وقت یہ گلا بچ نہیں آئی اتنے نہیں آیا گلا تعالا جب فرما چڑیا گیا میں نے دین مکمل کرتی ہے تو بس گل سام کی تفصیل تسان کس ٹائم سنو گے کسا کوتا آئے کہ علامہ سیالوی صاحب یعنی مولانا شیخ الحدیث محمد اشرف سیالوی صاحب انہوں نے آخری جیڑا فکرا بولیا نا جڑا فیصلے کے طور اونج او بھی میرے گفتگو کرتے رہسائل ان درمیان اور میرے درمیان زیر بحث آئیں لیکن وہ ساری بحث تو بعد انہوں جڑا فیصلہ یعنی کیتا وہ یہ کہ دو لفظ سن میں سنگیاں دسیا بھی کہ سیٹ نہیں آ سکیا मेरा नारा आया जोड़ा मैं नारा मारे है नारा आया है। लेकिन उन्होंने क्योंकि डैक जड़े सन काफी देर से बंद हो पाए थे जेड़े साढ़े संघी ला के बैठे सन इन रिकॉर्ड हो रही थ बैठे सर इत दूर मॉलना बैठे सर पर आवाज हौली जी इन्हों नहीं आ सकी फैसला यह सारू رل کے چلاؤ رلا کے چلاؤ سارے اس نصاب دے خلاف رل کے بولو یہ جب انہیں یہ گل کی تھی کہ سارے اس نصاب دے خلاف رل کے بولو اس لیے میں نعرہ ماریا انہ دس ہٹ محفوظ ہونا ہے کہ مولانا محمد اشرف شالوی صاحب میں نعرہ ماریا نارا, نارا تکبیر نارا رسالت تو بعد دیکھے اللہ تبارک و تعالی نے اے میں نو نہیں میں کون حق نو فتح تا فرمائی انہوں حضرات کے دلان چ حق عزمت جا گزی ہو گئی اور میں سمجھو انہ حدرات کا حق نو انج تسلیم کرنا یہ پوری دنیا کا تسلیم کر لین ہے کیونکہ پورے ملک کی طرف منتخب ہو گیا ہے سر اس سلسلے دن میں جی گل جنابی کئی سڈی کم فہم اپنے غیرت دے دی جذبات دے علم اور دانش دا قبضہ نہ رکھ رکھدہ ہوا او پھر منہ دور الفاظ استعمال کردے ہیں ان حضرات دے خلاف بھی جڑے کہ حق نو قبول کر بیٹھے نے میں ان سنجیا آکوں گا تسلیم حق تو بعد ایسے کوئی نازیبا الفاظ تھرڈ موچوں چو حضرات دے بارے نہ نکلن اگر نکلن گے تو اس کا مطلب ہے کہ تسان پھر کوئی ذاتی ویر رکھتے جے پھر تا دینی معاملہ نہیں سیالوی صاحب ہونا شوکر سیالوی صاحب ہو اپنے ختاب درد میلسی د علاقے میرے واسطے پاگل تے میرے ٹبر دے پاگل کے پتہ نہیں کی کوش الفاظ بولے سن لیکن جدو رات میں انہوں دی کیفیت ویکھی تے میں خود دے ان آخیا اندر گجرے کہ میرے کول جڑے تلخ کلمات خطاب دے اندر تو بار ایک تو ہے نا فکر کے لحاظ ٹھیکری لحاظ جو کچھ ٹھیک ہے تسلیم کی پھر غیرت اور جذبات جڑے میں الفاظ واہ چھڑنے ہوں میں جناب تو معذرت کرنا معافی منگنا باقی حق وہی جاسان قبول کر لیا وہ. پھر کہ یار آکے لوگ ہبا بنائی آ کے لوگ آتے سن کہتے سن کوئی چشتی آرادی طور دشتی صاحب کوئی عجیب آ کے تینے ملن سار اے بندے میں کہ جی وہ جب میں خطاب کرنا تو اسا وہ غیرت मेरे सीने चो फिर ठाठ मारा तो लोग उस वेख देने के आंते सख्त कुना जब कोई मेरे बैठद है वन अपने बाप के नाल बैठा हो सकता है कि दिल च परेशानी आएगी मैं हूं उठ जाव लेकिन अल्लाह तला के फसल मेरे न बैठने वाले बंद दिल च اے نہیں خیال مطلب نفرت آنی یار اٹھ جا ان دی خواہش ہی ہونی بہت ہی رہاں بیٹھا ہی رہاں یعنی <سلام> اے نہیں ایک محبت اے بھی اے اللہ تعالیٰ دا فضل ہے میں میرے نال کوئی بیٹھے تو میں اس بندے دے واسطے نہیں سمجھتا کہ اے خوش نصیب میرے نالٹھا تو وہ نوز بلا ہے میں سمجھنا کہ میں خوش نصیب ہاں کہ میرے جیسے پلیت اے نیک بندہ بیٹھا اور ستار لو یوب ذات پر پوش کا کرم میں. اس پردے پا شم سارے ایبا نہیں بہنا سا... بہنا بھی میرے گارا نہیں کرنا خواجہ حسن بسری رضی اللہ تعالی نو میں دکھایا میں آئی پلیت ہاں خاجہ حسن بسری رضی اللہ تعالی نو آپ سرکار زمانہ اقدس کسی بزرگ دا جنازہ اٹھا بڑی دنیا بڑی دنیا لکھا دے سب سے آدم کٹھا ہویا کسے آخیا بڑا نیک بندہ کنڈا خوش نسیب ادم کٹھا ہوا خاجہ حسن بسری مولا علی سرکار دے خلیفہ پا فرمان لگے پر رب پردہ پوشی کی دنیا وہ ایب تو پردے پا چن ایک ایب وہ کھول چڑا دے ہو سکتا جنادے کوئی بھی نہ ہونا جیو, صرف نگاہ سزا پاک ہیں. کوئی شہ نہیں کوئی امریکہ نہیں کوئی برطانیہ نہیں کوئی شہ سب چوہے اے تو سانو اگر اللہ حقیقت دی نگاہ سانو دے چانوں دس گے نہیں کوئی ہے بھی صحیح کے نہیں اے تو لانت پی گئی ہے ایمان نہیں رہے لالچ کتے والی ہبا سا آ گئی ہے اللہ کا حقیقت دی نہیں ہوا ہوں تو ایڈا ایڈا چوہا بھی ہوا شیر لگتا ہے سانو حقیقت کی نگاہ منگو پھر کوئی شہ بھی نہیں دے میرے شیخ کو کول کہ ہتھیار ہے جس ہتھیار نا پوری دنیا سب کر چی کہ ہتھیار یہ ہتھیار ہے کہ ایک تے نگاہ ہے اور کسی ترما سن میں کلا سا ٹبر بھی میرا خلاف بھی مخالف سر درد جہے اج دے بولنے چولنے نا مخالف اخالف سا کرتے صرف چھوٹے حضرت صاحب وڈے حضرت صاحب دوسے ہوں سن سا, باقی سارے ایک منے ہوں دے سا. سارے آپ فرمان لگے میں کلہ ہوں دا سا سارے مخالف سن مینو نا لیے نقصان جقسان کمی نہیں آئی ہوں فرمایا جگ ن میرے وہی حال ہے وہ پہلے ہی میں اضافہ نہیں سمجھتا این ازت ود نہیں سمجھتا میں اپنے آپ اس حال دے سمجھنا او دے ظالم اے قسم خدا دینا وانا ظالم اپنے او کی ظالم وانا جہے ظالم اپنیا پارٹیاں جماعتوں پتہ نہیں کی بھاوے بڑائی کھڑے نے میں یہاں نو ظالم ہوں. اللہ تعالیٰ دا بندہ آ گیا جی آؤ تو نمے سر نویں سروں خود انہ دے دے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ یہ اللہ کی دولت اللہ میں اقبال ہے ہزاروں سال نرگ اپنی بے نوری پھروتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیتا ور پیدا سنو میں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم مینو اللہ تعالیٰ نقاد ذہن دیتا ہے میں کھرا کھوٹا پرکھنا تنقید کرنا غور و خوض تو بعد پھر میں آلہ حضرت امام اہل سنت بریلوی نو امام مننے منیا میں اس واسطے نہیں منیا تقلید کر دیا کہ لوگ انو امام بنائی لیا دا میرا بھی امام ہے میں کسمیر پی میں آلہ حضرت بریلوی نو نمام منیا جانچ کے پرکھ کے تول کے پڑھ کے میں اس نتیجے تے پہنچیا زمانہ اقدس تے اس تو بعد نال دا بندہ دے اندر کوئی بھی نہیں وہ اپنی مثال آپ رات بھی میں یہ گل کیتی میں خیال اساں آلہ حضرت دے تحریرات اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی انہو دے فتح جات آلہ حضرت امام اہل سنت بے مذہب دے پابند تو بعد میں حضرت صاحب اپنے جے وڈیا ہے نا मैं अल्लाह ताला तनवाया मैं जदो मैं तौबा नसीब हुई शुरू शुरू च मैं कामों की मंडी पढ़ावन गया सी इन निड़ी होंगी सी मेरी छोर जा लगदा सा कामों की मंडी توبہ کر کے ادھر آ گیا اگوں ہوں کوئی راہ بربی تو ملے جڑا آگے راہ بری کرے ہوں اپنے آپ یہاں گلوں کا کی پتہ لگے میںلہ یا اللہ کوئی راب ملا ہوں منو نہیں پتا میں رہا ہی یہو جہ کما انسان کہ یہاں گلوں کی دی کوئی حقیقت پہلوں رہا ایسا مدرسے مولوی ہے جو, جو چیز سالے سے ہونا دا ہونا دا ہونا پاس وہاں کا ذہنی نہیں جب اپنا وہاں کا دین نہیں وہاں کسے نے دی ہوابری کی کرنی وہ روحانیت دی طلب تو ہی فارغ نے انہوں کے نزدیک کتابی جڑا وہ ہے بس وہی اخیر ہے یہ پتہ نہیں جو سمندر اگے پیر میں کی خواب دے اندر درد جتوں مینو صاحب کی دی پچھان ہوئی میں <laughs> <آرد laughs> <آرد laughs> خواب دے اندر ویکنا آپ پرانی جی سائکل شریف ہوں سی پرانی جی سائکل جس کے اتنے آپ علی پور شریف کے اندر سودا وغیرہ لین جاگز مبارک چکتے سن اس سائکل مبارک تہ آپ سوار ہونا ہا بچ پیچھے خربوزیاں دا ٹوکرا بننے کیونکہ خربوزے آپ کو پسند ہیں خربوزے پچھوں بننے ہونے سیکل مبارک دے آپ بازار جا رہے ہونے تو مینو مگروں آواز آنی وہ قطب جا رہا ہے جو خوش لینا ہے اس سے لے لو میں کسمیا پہ نہ منبر رسول سے بیٹھا اور سنو میں اج یہ نو ظاہر کیا کیوں پہلو کیوں نہیں کیتا مت کو یہ سمجھے جے اپنے ماما جی تے اپنے پیر کی تاریف کرتا ہے میں اس نے ظاہر ہے جس لئے انہیں پوری دنیا نو منوا دکھایا کہ میں ایویا میں را بھی دوران باہر سے گل میں کہ میرا فیصلہ میرا سالس وہ بن سکتا ہے فیصلہ میرا وہ بن سکتا ہے فیصلہ میرا وہ کر سکتا ہے جیڑا میری فکر تو میرے فکر تو ود فکر رکھا ہوے اور میرے تو فوقیت اور برتری رکھتا ہو جما پواں وہ میرا فیصلہ کیون کر سکتا ہے سالس کا علم اچا چاہیے میں پاکستان کی میں پوری دنیا اپنی فکر نالوں جس تحقیق میں پہنچیا بیٹھا میں پوری دروے زمین بندیاں بندے آخ سکنا کہ میری فکر نال اچھی فکر کسی اور مولانا شوکر سالوی صاحب اس گل کا اعتراف کیا ان نو عرصہ دراز گزرے اس مسلے در گلوں مسائل درد سوچو بچار کردیا تحقیق کردیا انہ کو مواد ہے وہ سب کو نہیں <تصفح> <تصفح> سنو گے تم کسے سو <تصفح> <تصفح> دوسرے تدریس کی کسے تدریس کی کسے کچھ ہے میں سال اے یہ اے اے مسائل درد سیاسی تے یہودیت کی روح پہنچے بیٹھے ہیں اللہ سونے دے فضل و کرم ہوں دنیا دا سائنس دان تے دنیا دا پروفیسر تے یہودی تے یہودیاں دے ٹٹو سٹے اگے گل کر کے کسی گل نکل جان سا کیما کر کے کتیا گے پھر آخیا کہ میرے انہیں آخیا پھر تیرا سالش کون بن سکتا میں آلس میرے شیخ بن سکتے اور نہیں بن سک میں کیا سالت مننا کو مینو پوچھ تو جہاں پیش کرو گے میں توڑ گا توڑ گا تسا گے میں توڑ گا اور میرے ابھی جی بول سے گا میں ان میرے کوئی بول لو میرے شاخ اگر گرا لو بول کے میں اس منٹ تیار ہوں گا مکی تو میں جدو یہ پت میں پھر دربار تے جانا ادھر ادھر پھر ایک درویش سن ہو سکتا ہے ایتھے مجمے کے اندر نارنگ منڈی دا کوئی بندہ بیٹھا ہوئے نارنگ منڈی بھی اچھا اتنے نال نارنگ مردانہ شریف مردانہ شریف دے اندر سوفی نظیر احمد صاحب مردانوی ہوں دے سن اللہ دا ولی سا سمجھ دے مطابق میں جو کچھ اس وقت تو سو سال توتے سن انہوں کا ایک ہی بیٹا سی وہ بھی درویش بھی واہ امرد سن پا رہے سن لہدے رن, رن باپ لہدا بس اللہ اللہ کرشن دنیا کے کوئی تعلق رابطے نہیں سڑے میں اتے انہوں کو کسی بندے داستے گیا جتوں انہوں دی خاص درویشی دا من پتہ لگا تے خاص نشانی جڑی آئی نا نشانی درویش کی دی ہوں کہ وہ اپنے آپ جانوروں تو بھی بدتر سمجھتا جہا سنگھی میرے نال گیا سی نا وہ صوفی ندیر مردانوی رحمت اللہ تعالی کا پیر مبارک چومیا فورن فرما نے مولی جی سیانے ہو کے کھوتیا کدی چومی د उन्होंने लफ्स मैंने हाल तक याद ने मौल खोथिया मेरे दिल न लगी मैं एडी न्याज जड़ी है ना ये होंगी दरवेश दूजे च नहीं हो सकती फकीर है फकीर बंदा है फिर हर नुचंदी जुम्मे مینارے پاکستان آزادی چوک تورا اتے ٹکسالی چوک دے نال نا چھوٹا جا قبرستان ہے, گورا قبرستان آتے گورا قبرستان دے نال ایک چھوٹی جی مسجد ہے اس مسجد دے چاہاں پا بیٹھ بٹھے ہوتے سن اگاہ نہیں تھڑ جاتے ہوں یہاں کے درویشی دی دوسری دلیل سے. کہ انہوں جیران والی مصنوعت دکھلاوا تو ہر سمی تو باقی واگوں جا کے دتا دربار دیر ہلاک ڈرامہ کرتے لیکن اس بندے صداقت سی اتے او آنا کوئی سانو جانے نہ کوئی سان چومے چومے نہ وہ نہاہ چاضری دینی ہے کیونکہ یہ ولایت ونڈن دا بادشاہ بیٹھا سا داتا جیت خواجہ اجمیری غریب نواز آیا بیٹھنے فائز لینا باقی دا ہوں کی بندہ اتنے آپ اتے بیٹھ کے نا لنگر شریف جڑا ہونا جا تقسیم کرنا اللہ اللہ اپنی کرنی تر جانا پھر میں اویلوں ایک سنگھی لے گیا انہیں آخیا جی وہ اتنے آ بیٹھتے ہیں ہوں سنگ، کاری غلام رسول صاحب نے ہو. کاری غلام رسول صاحب کاموں کی منڈی دے تو فیض باغ لاہور گھر لے گئے جد پہ سوفی نوی احمد مردانوی رحمت اللہ تعالی لائے پوچھتے نا تو ہاں جی کی چاہی چاہیے جی کی لینا جے. جی وہ آدھے نے جی گناگار ہیں دعا کرو قبر روشن ہو جائے سوال دا بھی بڑا سونا سی دعا فرمائی پھر میں مین پوچھتے نہیں کوئی تینوں بھی چاہیے کچھ میرے منہ چ نکلے ربو ہی کہ جی نبی پاک سرکار د قبر کا معاملہ چھڈیا ہے وہ سونا روشن کرے گا جی میں کول رب لین آیا بیٹھا میں انہوں نے ان فرماند نے کاری صاحب ویخیا کی سوال کیتا کیا میں فرماند نے آ وظیفہ کر میں آ جی میں مولوی ہاں پڑھنا پڑھا ہوں وظیفے میرے کو نہیں ہوں انج کچھ آیا تو کرم کروا پھر میرے شیخ دی بشارت دیتی کدی ملاقات نہیں کدی کوئی کتھے نارنگ کتھے کتنے سلا مل فرگڑ فرمایا تھی اچھا پھر سو جا پے سفر کوئی شریک ہو جائے گا لفظ انہوں دے مبارک لفظ مجھے اس طرح یاد ہے آئی کو کوئی شریک ہو جائے گا دا کی مطلب ہے یہ کوئی کیڑا ہے حضرت صاحب کبلا نا ارد کیتے حضور پھر کئی عرصے تو بعد میں نو کو وظیفہ دسو فرمان لگے تینو کرن دی لوڑ کیڑی ہے میں جو بیٹھا تیرے وہ گل دے چ لگی کہ وہ تیرے سفر شریک ہونا ہے بھی وزیفے ان چڑنے نے تو ترا وہ آخ گے کام کی رکھ گھر اللہ سے بندے ہو ایڈی بسیرت والا بندہ ایڈی دید دی والا بندہ کہ انگریزوں نے بڑے بڑے چوبیاں کبیاں چبیا نو نچا چڈیا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے بڑے بڑے شاخ مشائق رڑ گئے جڑے شاخ مشائق بن بن بن گئے سن حقیقت نہیں سنو لیکن الحمدللہ للہ میرے شاخ جنگل چیابان جتھے علم و شعور دلی کوئی گل نہیں لیکن میرے شیخ بے شیخ ساڑے محسن موسن آقا و مولا نعمت حضور سیدی امام الاولیاء سید محمد امام شاہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اعلی حضرت گولڑوی تاجدار گولڑا ایجی کوئی نگاہ فرما چڈی یہ جا کوئی کرم فرمایا کہ جنگل چہ کے جیڑی آپ گل کر چلیے اج تو یعنی پا سال یا چالیس سال پہلو پہلوں نہ گل سامنے جسے دنیا انگریز کے جال پسی ہوئی سی میرا شاخ اس لیے آزاد سی کیسے عجیب گل کہ آپ اس وقت سکول ووٹان خلاف اس وقت سن جس وقت نورانی ووٹ لڑ رہا ہے اب دستار خان نیا بھی ووٹ لڑ رہا ہے سارے ووٹ پلٹ د نے ایکشن و فرمایا یار بحث ہو گئی آپ کی سڈے پنڈ دکول ہے جڑا اسکول کے اتنے بحث ہوئی اکھڑ لوگ سڈے شاخ اتے بحث جیتی اور سابت کیا کہ شریعت یہ جہد ہو سکتا ہے جس درد کمینا لچا شریف اکلاڑا بے وقوف ہے سارے برابر آخر سارا علاقہ مخالف سلوں کی وجہ کسی کیوں نہیں نواب سی, چودری سی جو دی تھی دے قتل دے منصوبے پیچھوں رکا رہ رہ مائنج کر دیا گے روڑ دیا گے مار دیا گے فلان کر دیں گے رستے لکتے سن یہ کرتے سن اور رستیا مارن واسطے شہید کرنے لکن والے مر گئے آپ لگے فرد پچھوں ارادے ویکو کہڑی گل پچھوں مارن کا ارادہ ہے ساری منتا کیوں نہیں رب رسول کہ کوشش ہے نا کوشش صرف رب مننی آیا کون جی اج ایمان روئے زمین دے بڑے بڑے جبے پوبیا تباہ کر چڑیا ہے نا جڑا منصوبہ اتنے بہ کے بنا دے حدرت صاحب اتنے در سکتا حضرت صاحب ہوں ول کرتے سن کئی تھاواں آپ نے کیتی ہے کہ عورت منہ نہ لکاوے نا عورت منہ نہ لکاوے تے تھلے والا دڑ نہیں بچا سکتی یہ آپ تقریر تکری کردے سن تو سب سنی ہونا کہ عورت بربایا منہ نہ لکاوے نا تے تھلے والا در نہیں بچا سک ہوں یہ بھی یہ منصوبہ سے کی باقی سارا برخا ہو چہرہ نکل ہو برتی ہو سارے پاس آ جاؤ کل میرے کو اخبار آئیے ایران ایران ایران, نہیں ایران اس دے بارے اگریز نے بیان دتا ہے انہیں آخیا بھی جہی ایرانی حکومت ہے نا وہ تو مغربی فکر پوری رکھتے ہیں وہ من رنگے بیٹھنے بیٹھ جی خلاف محالفت بھی آ جان گے جب حکومت سن رن دیاں فوٹو چہرے نکل ریوالور ہاتھ رکھ کے میں نے اپنے شیخ کی گل آئی یاد ویگ کے فوٹو فورن بر کے کھے پائی اکڑیا یہ تھلے والے دڑ نہیں بچے اور میں اپنے شاخ کی گل اضافہ کرنا کہ قسم خدا دی کر کے آنا اور لکھ برخان پاوے غیر مرد دے ہتھوں نہیں بچ سکتی جب تک اپنے مرد کی نگرانی چ ایک برخا چڑھاؤ برخے دتوں پھر برخا چڑھاؤ برخے در برخا چڑھاؤ برقے پھر برخا چڑھاؤ سر تو, تو, تو پیروں تک نو کوئی شہر نہ دسے لیکن غیر بندے دے کول تر گئی ہے انہیں جے چڑھا جی چڑھایا جی جن ایک ترتیب لاندیا جانے لاندیا جانے آخر انہیں عزت دا برخا پال کے تھٹ دینا <تصفح> کم بخت خام خیال بےمان نے بغیرت نے وہ لوگ جہے سمجھتے ہیں کہ اصل اس حالت خل کے برخے چلس چ فوج چ ادھر ادھر برتی کر کے ان اپنی بچا لوا گے نہ وہ مشین بن کے آوے گی مشین میں خود پوس دس ہوا الیئر فورس کے دفتر کھڑے نہیں تب جنیاں بھرتی ہوئی روزانہ سویرے گسل کرا دگلے جنیا بھرتی ہوئی روزانہ سویرے گسل کرا دنوں خود پوس دسے अज ओ लानती दौर ओ लानती माहौल सकी मां तो नहीं पैटल दी दुनिया सकी भैन तो नहीं पैटल देर दी तो टलण जा नहीं पै लान कि मैं हाजिया दस तवाफ करद बदकारी करते फड़े जाते एडी पाक कौन बनी खड़ी जीड़ी चौवी घंटे वेखी खोत्या जिनार अना चौवी घंटे वेखी चुम्मी चटाकी चप्पे کام دے تم اعتماد کر دے کسم خدا کی پنج گل کی دہلی والا ہوتماد نہ کرا سنگی کر رہے ہیں نا جی نصاب کی مخالفت والی پوری آئی پی ہے میرا بھائی ہوئی ہاں ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نصاب کی مخالفت مل کر کرو وہ اصل گل ہے یہ فکر کئی وار دائے نے آخری وار جا پھر نہیں آیا ہونا جا درمیان کئی وار ذکر کیا آ گیا ہونا بار سورت سگیرو میرے سر دو کگ گئی تو سب مینو پتا نہیں کی کچھ سمجھتے اس لیکن میں اپنی شیتانیت اور پلیتی है ने। پتا ہے کہ میں کسی ماں بہن تھی جیڑی ہے نا اس کے متعلق اپنے نفس سے اعتماد نہیں کر سکتا میں تمہیں ہو گل کی کرجد ہوتا سا اس مسجد کا جڑا متولی سا اس کی آدت سے امام جہا بھی آنا اس لے جا گھر لے جا کے کڑیوں کے باہ اتیا دیا بینیں ہی نہیں بہ جائے ہوں مر گیا میں نہ نہیں لا اپنی آدت کے مطابق میں جدو گیا اور میں نے بھی لے گیا ہوں منوگیاں دست دسیا سب اسی طرح امام لے جا سکام نے پھر جو کرنا سی کر چڑیا ہوں انہوں سبق کم وقت کو فیر نہ آیا کیونکہ اصل خیرت چ مری پیس جدو مینو لے گیا تو اللہ دا فضل فکیر دی نگاہ میرے مگر تھی انہیں آخیاں بچیاں نے بہ جاؤ بہ جل سن میں تیو ایک نصیحت کرنا آگے کی میں اللہ دا فرشتہ انسانی شکل جا جا جا نا. عورت دے بارے انہوں تے اعتماد نہ کریں بس میں بد بختی سی میں تھوڑا سہی رہا میں بڑی وڈی پکی نصیحت کر رہا آج, کی اج کتاب آئی پی اندر ایک وکیل دی انیس الرحمن انیس دیوبندی وکیل سی بلکہ زندگی سی سی کراچی سندھ ہائی کورٹ دا کھگڑ وکیل, وکیل سی برطانوی مزا برطانوی قوانین جرائم کے فروغ اور انصاف میں تاخیر کے ذمہ دار ہیں ایک کتاب انہیں لکھی اس وکیل ہند چاند حوالہ جات میں باہر مو موضوعات دوران خطاب دے چکیا اس بندے لکھیا ہے میں ہوں کتاب اندر پہنا سکنا وکیل لکھیا ہے کہ میں ماں سکی بہن دال کیس میں خود لڑن کوٹ اور ان کی دلیل ہو میںلی لیا کرب جد چٹا کاغذ کرتا سے اب جد اتے اگلے دن کئی ساتیاں ایتھے پیسٹ کاغذ ماسٹر اتدا ماسٹر تنظیم نے چھاپے نے ماسٹران تنظیم نے سکول دے خلاف چھاپے نے آگا خان بورڈ دے خلاف جا ہوں چل رہا ہے پیا نسا میٹرک کا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ انگلش وغیرہ یارویں بارویں وغیرہ یہاں سارے مطلب یہ حوالے دیتے ہیں ایک حوالہ اندر یہ بھی ہے کہ کہانی لکھی خلی ہے کڑی کی اپنے پیو نال رہ کے میں بچے جمتی رہی ہوں اتنے پڑھیا تھی گلا مرتبہ صاحب جی تعلیم دا سبق تے بچے جمن دا سبق ہوم ملا کہ میں پردہ پوا کے دھیان تے دفتر تے سکول چ واپس خیر نال قوم دے نال دم لانتی بندہ ہے کونی دنیا میں موٹی جی مثال دینا ہوں ٹوکرے دے کپڑے پا کے دے ٹوکرے دے دیکھتے کپڑے پا کے گدڑا کے چڑ آؤ تو کی فائدہ گدڑوں دا کام ہونا ٹوکرے نوتا مار لیا باقی چادر نہیں پھاڑی جانی میں اخیر واسطے دے لفظ بولے نے انہ ٹوکرے مدا سچ لینا چادر فراہم واسطے ان کی دیر لگنی ہے برد فرمے جتی پیر تھلے رن نک تھے یہودی دلہا پہ کر دودی ایک اصول بنا لو یہودی توانو جس نیکی و بلاوے وہ نیکی بھی برائی سمجھا جائے نہیں تو تصا بےمان مرو گے تو مسلمان نہیں مر سکتا میں لکھ دینا تکھے قرآن پڑھنا پڑھ توانو آخے نماز پڑھنا پڑھ جو آخے نہ کر اس نیکی اچھی برائی ہونی سمجھ نہیں لگی میری گل دی اسے فکر سوچ نال اللہ تعالیٰ سانو غلبہ دیتا ہے اس لیے روئے زمین تا فکری گلبا ہوا نا وہ اسی فکر ہے کہ اص قرآن جنہوں فرما ہے کہ دا ساری کائنات کافران توشمن یہودی والا فرمایا ضرور ضرور پاؤ گے تم ایمان والوں کا سخت ترین دشمن یہودیوں کو جیڑا اللہ دے قرآن تے یقین نہ او کافرے مرتادے بے ایمان قرآن دے بیان دے مطابق جنہیں انہوں سخت ترین دشمن نہیں سمجھنا وہ کافر ہونا جڑا تھڈو دوست سمجھے میری گل نہیں نال سمجھی تو ایتھے حافظ بیٹھے ہوں گے ہو چھواں سپارا مکد پیا آخری آیت نے چھویں سپارے دیا سخت ترین جن ایمان نال دسو جیویں قرآن بول چھڑے او میں ایمان رکھنا ضروری ہے کہ نہیں <تصفح> کہ تو دائیں بائیں ہو سکتے ہو <تصفح> یہ مطلب یہ نکلا قرآن پاک دے بیان دے مطابق سخت ترین دے. خالی دشمن نہیں سمجھا جائے تم بھی مسلمان نہیں کسی خالی دشمن سمجھ رہے ہیں نسارا ہندو سکھان کافران اور سخت ترین بڑا دشمن سمجھنا کنو جا بڑا دشمن نہیں سمجھے گا وہ کافر ہے <تصفح> جہا بڑا دشمن نہ سمجھے وہ کافر ہے جڑا سور سکولی یہ دے پین کے ہے ہی سارے دوست نے یہاں مسلمان اور تصا ثابت کرو جاؤ بس لمے سوا ترسے سر تنڈ اس گلے جواب لب لو بھائی جیڑا یہود نو سخت ترین وڈا دشمن ظالم قاتل کاتل وخت دشمن نہ سمجھے وہ کافر رہے جا دوست سمجھے مسلمان بس یہ گل کا جواب تھی سارے زمانے کے مفتی کو لاؤ اللہ تعالی دے فضل سی ہر گل گل تروڑ ہوے گی رب فضل جلا شانو ہو تو سمجھ نال بولنا سمجھ نال بولنا دعا کرو اللہ تبارک و تعالی اسان اگر غلط گلت راہ تیدا راہ دے اگر سدھتے ہیں تو سانوں پکا کے اسے راہ تے دنیا تو لے جائے اخر دعوانا الحمد لله